اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی اندھیروں میں نور کا تبکیلے میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی فور کر رہی کل نمبر چھ وفد اذرا یہ وفد سفر نو ہجری میں مدینہ آیا بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا اس میں حمزہ بن نومان بھی تھے جب وقت سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو بنوا کے اکیافی بھائی ہم نے ہی کس کی تائید کی تھی اور خزا اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا یہاں ہمارے رشتے اور خرابت داریاں ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان زبیعوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں زباہ کیا کرتے تھے اس وفت نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس چلا گیا نمبر سات وفت بلی یہ ربیع الاول نو ہجری میں آیا اور حلق بگوش اسلام ہو کر تین روز مقیم رہا دوران قیام وفق کے رئیس عبالظبیب نے دریافت کیا کہ کیا زیافت میں بھی اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کروگے وہ صدقہ ہے اس نے پوچھا مدت زیافت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ مل جائے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے نمبر آٹھ وفد ثقیف یہ رمضان نو ہجری میں تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد حاضر ہوا اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں جب طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے اس لیے خیال اس تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برقلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بچھار کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گردو بیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کتاب نہیں رکھتے لہذا انہوں نے بام مشورہ کر کے تیک ہیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ کی قدمت میں بھیجیں اور اس کے لئے عبدیالیل بن امر سے بات چیت کی مگر وہ آمدہ نہ ہوا اسے اندیشہ تھا کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو میں اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے دو آدمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیے اس طرح کل چھ آدمیوں کا وقت تیار ہو گیا اسی وقت میں حضرت عثمان بن الاس یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں پھر یہ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور سقیف کے درمیان ایک معاہد سلا لکھ دیں جس میں زناکاری شراب نوشی اور سوت پوری کی اجازت ہو ان کے معبود لاکھ کو برقرار رہنے دیا جائے انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بد کو ان کے ہاتھوں سے نہ تربائے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا مگر انہیں رسول اللہ کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبید نظر نہ آئے آ انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ قد فرما دیں اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی اللہ سختی کو ان کا امیر بنا دیا کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور حریص تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کے ارکان ہر صبح قدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے لیکن عثمان بن ابی اللہ کو اپنے ڈیرے میں چھوڑ دیتے اس لیے جب وقت واپس آ کر دو پہر میں قید کرتا تو حضرت عثمان بن ابی اللہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور, دین کی باتیں دریافت کرتے اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر کی خدمت میں چلے جاتے حضرت عثمان بن ابی الاحس کی گورنری بابرکت ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور سقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں رد عثمان بن ابی الاس نے مقاتب کر کے کہا سقیف کے لوگوں تم سب سے عقیر میں اسلام لائے ہو اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو یہ سن کر لوگ ارتداد سے رو گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے حال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت کو چھپائے رکھا اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا شراب اور سود چھوڑ دیں ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نقبت جاہلیہ غالب آئی اور وہ دو تین روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے وفت سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ کے پاس واپس جائیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لے اس مرحلے پر پہنچ کر وفت نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مسالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا سقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت قالب بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کرام کی ایک ذرا سی نفری روانہ حضرت اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو سقیف پر ہساؤں گا اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایریا پٹکنے لگے یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر حول تاری ہو گیا کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے اسے دیوی نے مار ڈالا اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا یہ دیکھ کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی ہم کی نمبر نو شاہان یمن کا قتل تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد قلال، بن عبد کلال اور رئیم حمدان اور معافر کے سربراہ نومان بن قیل کا قت ان کا نام عبر مالک بن مرہ تھا ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شیر کو اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ, داریاں کیا ہیں؟ آپ نے اس ذمہ بھی دیا بشر تھے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں اس کے علاوہ آپ نے کچھ صاحبہ کرام کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت ماز بن چبل کو ان کا امیر مقرر فرمایا نمبر دس وفد حمدان یہ وفد نو حجری میں تبوغ سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد حاضر قدمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت قالد بن ولید کو بھیج دیا وہ چھ مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابھی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں حضرت علی نے قبیل حمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام نمبر گیارہ وقت بنی فزارہ یہ وقت نو ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا اس میں دس سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا اپنے مردہ شہر کو زندہ کر اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے راحت پہنچا دے خوشگوار ہو پھیلی ہوئی ہو. جلد آئے. دیر نہ کرے نفا بخشو نقصان رسا نہ ہو اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں اور نہ ڈھانے والی نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما نمبر بارہ وفد نجران مکہ سے یمن کی جانب سات مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو ترہتر بستیوں پر مشتمل تھا تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا اس علاقے میں ایک لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیروکار تھے نجران کا وقت نو ہجری میں آیا یہ ساٹھ افراد پر مشتمل تھا چوبیس آدمی اشراف سے تھے جن میں سے تین آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرکردگی حاصل تھی ایک عاقب جس کے ذمے عمارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا دوسرا سید جو ثقافتی اور سیاسی امور کا نکرا تھا اور اس کا نام یا یشراحبیل تھا تیسرا اسخف جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا اس کا نام ابو حارثہ بن القما تھا وقت نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن و حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور یہ آیات نازل ہوئی بے شک عیسا کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلا کریں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں پس اللہ کی لانت ٹھہرائے جھوٹوں پر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا پھر اگلی صبح ہوئی درا حال یہ وب کی ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فاطمہ چل رہی تھی جب وقت نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو مباہلہ نہ کرنا اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملائنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی روح زمین پر ہمارا ایک بال اور ناقن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا آخر کی یہ ٹھیری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کے تیار ہیں اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور دو ہزار جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ سفر میں اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ ایک سو باون گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ تا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی اس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک لکھ دیا ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی آپ ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائے اس پر آپ نے صلح کمال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو بیدا بن الجرا کو روانہ فرمایا اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لینے کے لیے حضرت علی کو روانہ فرمایا اور معلوم ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے نمبر تیرہ وقت بنی حنیفہ یہ وقت نو ہجری میں مدینہ آیا اس میں مسیلمہ کذاب سمیت سترہ آدمی تھے مسیلمہ کا سلسلے نصب یہ ہے مسیلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارس یہ وقت ایک انساری صحابی کے مکان پر اترا پھر قدمت نوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ تکبر اور عمارت کی حوث کا اظہار کیا اور وقت کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولن اور فیلن اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہیے لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا اس کے اندر شر ہے اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے خزانے اور, اور رنزدہ محسوس ہوئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ کے بعد دو قذاب نکلیں گے چنانچہ جب مسلمہ قذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ آپ کے قطیب حضرت ثابت بن قید بن شماس تھے مسلمہ اپنے ساتھیوں کے کے درمیان موجود تھا آپ اس کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجور کی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے آگے نہیں جا سکتے اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا اللہ کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ قاب دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے اس کے بعد آپ واپس چلے آئے جس واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے چنانچہ نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گھننے لگا اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بارے میں یہ شہادت بھی پڑھ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی نتیجن اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا اور اب اس نے رسول اللہ کو ایک قتل لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن واحع اور ابن سال مسئلما کے قاسد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسئلما اللہ کا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اگر میں کسی قاسد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کرتے دیتا مسئلما قذاب نے انجام یہ ہوا ایک دوسرا مدی نبوت اسبد انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا پھر آپ کے پاس اس کے مطالق وحی آئی اور آپ نے صحابہ اکرام کو اس واقعے سے باقبر کیا اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر کے پاس باقاعدہ قبر آئی نمبر چودہ وفت بنی عامر بن ساسہ اس وفت میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل، صدرت لبیت کا اقیافی بھائی عربد بن قیس، قالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنے قوم کے سر براوردہ اور شیطان تھے۔ عامر بن تفیل وہی شخص ہے جس نے بیر مہنہ پر 70 صحابہ اکرام کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور عربد نے باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے چنانچہ جب یہ وفت مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور عربت گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور ایک بالش تلوار میان سے باہر نکالی لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بین یام نہ کر سکا اور اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بدعا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس سے اربد جل مرا اور ادھر عامر ایک سلولیا عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کے گردن میں گلٹی نکل آئی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ آہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولیا عورت کے گھر میں موت صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں ایک آپ کے لئے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے دو یا میں آپ کے بعد آپ کا قلیفہ ہوں تین ورنہ میں غطفان کو ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چھا لاؤں گا اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں قاون کا شکار ہو گیا جس پر اس نے فرتے غم سے کہا کیا ہونٹ کی گلتی جیسی گلٹی اور مر گیا نمبر پندرہ وفد تجیب یہ وقت اپنی قوم کے سبقات کو جو فخرا سے فاضل بج لیے تھے لے کر مدینہ آیا وقت میں تیرہ آدمی تھے جو قرآن و سرن پوچھتے اور سیکھتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دی وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھیرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے میں پیچھے رہ گیا تھا نوجوان نے حاضر قدمت ہو کر عرص کی حضور اللہ کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عزوجل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ کناٹ پسند ہو گیا اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واضح نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی پھر اہل وفد نے حجت الودا دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی نمبر وفد تی اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہ سوار زید القیل بھی تھے ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی قوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی شہرت سے کچھ کم تر ہی پایا مگر اس کے برعکس زید القیل کی شہرت ان کی قوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ نے ان کا نام زید القیر رکھ دیا اس طرح نو ہجری اور دس ہجری میں پیردر پہ وفود آئے اہل سیر نے یمن ازد کے بنی سعد بنی آمر بن قیس بنی اسد بہرہ قولان محارب بنی حارث بن کاب قامد بنی مصفق سلامان بنی اپس مزینہ مراد زوید کندہ غسان بنی عیش اور نق کے وفود کا تذکرہ کیا ہے نقاح کا وقت آخری وقت تھا محرم گیارہ ہجری کے وسط میں آیا اور دو سو آدمیوں پر مشتمل تھا باقی بیشتر وفود کی آمد نو ہجری اور دس ہجری میں ہوئی تھی صرف بعض وفود گیارہ ہجری تک متاثر ہوئے تھے ان وفود کے پے بے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چار کار نہیں سمجھتے تھے درحقیقت مدینہ جزیرت العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بددو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر محذب نہیں بنایا تھا چنانچہ قرآن کریم سور توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوساف یوں بیان کیے گئے ہیں آراب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور بعض آراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اور بعض آراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ غفور الرحیم ہے جہاں تک مکہ مدینہ اور ثقیب یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے اللہم بس بسل اللہ